أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوزيكم الله في أولاد ترمثل حظ الأنسيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ بَاحِئٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ السُّلُسُ پان لہ فل سو دو آب و, و, و ابنا ہم لا تد نب ل تَفَعَا فَرِيبَةً مِنَ الله إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق الله مولا نلعظي ہر قسم دی کی ہمدو تنا تعریف تقدیر اس مالک الملک رب العزت الزت وحت لا شریق لائق ہے کہ جس نے سان ایسا محکم اور پختہ دین عطا فرمایا ہے کہ جہاں اندر نہ گزشتہ زمانے اندر کوئی کمی محسوس کیتی گئی ہے نہ اج کوئی کمی دیکھی جا سکتی ہے اور نہ آئندہ کوئی ایسا سوال پیدا ہو سکتا قیامت تک کے حالات واسطے اے دین قابل عمل ہے بعض اوقات اس قسم دیا آوازاں سنیا جانا نے کہ اے دین دی کتاب اے شریعت اج تو چودہ سو سال پہلے اللہ نے بھیجے سن او اس ماحول کے مطابق او اس معاشرے کی ضرورت کے ہے اج حالات بہت بدل چکے ہیں سوسائٹی اور معاشرہ کئی قسم دے نئے رخ اختیار کر چکا ہے اس واسطے یہ دین قابل عمل نہیں رہا نوزال یہ ڈر حقیقت ایسے لوگ اپنی کوتا فہمی کا نتیجہ ہے انہوں نے کم علمی کم عقلی اور جہالت کا نتیجہ ہے دین اب بھی اسی طرح ہی قابل عمل ہے جس طرح یہ چودہ سو سال پہلے دی. اور سادہ سا ایمان ہے اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ قیامت تک کے مسائل کا حل اللہ نے سارے دین اندر بھیج ہے سبق گزشتہ دو تین جنیا تو ترکے یا ورثے کے بارے اندر چل رہے ہے کہ جدوں کوئی شخص اس دنیا تو رخصت ہو جانا ہے فوت ہو جانا ہے اپنی زندگی دا اے مرحلہ گزار کے اپنے اللہ دے پاس چلا جانا ہے کہ وہ جو کچھ اپنے پچھے چڈ جائے وہی تقسیم کا ایک بہت ہی سنہرا اصول اللہ نے سنتے ابتدائی دور اندر جدو علم پرائے یعنی وارساں کے حصے اللہ نے بیان نہیں فرمائے سن کیونکہ دین اسلام بتدریج اللہ نے مکمل کیا ہے اور یہ تکمیل کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البداد موقع تے میدان عرفات اندر فرمایا ہے اللہ دے حکم دے مطابق اس دن سن دس ہجری اور نوز الحجان اے آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اکمنت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یعنی نو الحجہ دس ہجری نے فرمایا ہے میں دین مکمل کر دیتا ہے تو پہلے وہ مراحل ایسے گزرتے رہے جنہوں تدریج کیا جانا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے اس دین نازل فرمایا اور مثال بے شمار موجود ہیں ہر طرح کے مسائل اندر چنانچہ دو معروف حرام چیزاں کی مثال اللہ نے قرآن اندر دیتی فرمایا یت عن کا انل اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آپ کو لو جوے اور شراب کے بارے اندر پوچھتے ہیں کہ سانو اس بارے اندر کی حکم ہے اللہ آپ کو جڑے سوال کیچے جاتے سن اللہ نے جڑے مناسب سمجھے انہاں دا ذکر قرآن اندر کر دیتا شمار ایسے سوالات نے جنہاں دا ذکر قرآن اندر نہیں وہ اللہ نے ویسے وہی کے ذریعے انہاں دا جواب بھیج دیتے یہ اللہ دی منشا ہے وہی مرضی ہے عَنِ الْخَمْرِ <وَلْمَيْسِن> اے جوے اور شراب بارے اندر تو آٹے نہیں کہ سانو کی حکم, ہے؟ قُل ومنافع حکم ہے آیا کہ فرما دس من کبھی اندر بہت بڑا گناہ ہے جا بھی شراب نوشی بھی ایک گناہ ہے وفنافع الناس لیکن کچھ لوگوں دا ادنالنفع اور فائدہ بھی وابستہ ہے کاروبار لوگوں نے چلائے ہوئے تھا یک دم کسے نو جوئے اندر کافی رقم مل جاندی انو فائدہ پہنچتا سی دنیاوی دہاق لگ فیہما اسم کبیر ومنعفع الناس واسمہما اکبر من نفعہما فرمایا گنا زیادہ ہے نفا تھوڑا ہے ان اندر گناہ جی سزا اللہ نے قیامت دن دین دینی ہے وہ بہت شدید ہے لیکن جہاں نفا پہسٹ ہے وہ دنیاوی زندگی اندر کونے مقابلے اندر بہت تھوڑا ہے حساس قسم کی طبیعت جہاں سن انہوں نے تے یہ بات سمجھ لی کہ اللہ نے جڑا یہ فرمایا ہے نا کہ یہ گناہ زیادہ ہے نفع تھوڑا ہے یہ چیز نقصان دہی ہے چاہوں نے کچھ دیر بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمان ابن آف رضی اللہ عنہ بڑے معروف اور مشہور صحابی ہیں مالداد آدمی ہیں آپ نے صحابہ اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوب انہ دو بارے اندر مشہور سی کہ انہ دی دولت شمار نہیں سکیتے جائے اللہ نے انہی وافری عطا کی کیوئے سی انہ نے اپنے چند ساکھیان دی صحابہ دی دعوت کی تھی رات دا کھانا انہا لبکایا اور انہا بلایا کھانا کھادا چونکہ شراب اجے آرام نہیں سی. کھانا کھان تو بعد وہ دور بھی چلیا ایشا جماعت نکل گئی کھانا کھا کے فارغ ہو کے آئے تے سوچیا ہن اپنی جماعت کرا لئیے جماعت کرائی اور او اندر سورہ کل یا اوہل کا دی تلاوت کی امام نے تے آئے تو اگے پیچھے کر کے پڑ گئی اسے نشے دی وجہ اور جماعت کن نے کرائی ہے ایک جلیل القدر سے آبی امیر المنین خلیفت المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ بات حدیث اندر موجود ہے جس ویلے آئے آگے پیچھے پڑ گئے اللہ نے حکم پہ جیا فرمایا یہاں ائی لا تقربوا رب وانتم سکارا ایماندار دعوی کر نماز کے قریب نہ جد تک کہ تسی سمجھ نہ رہو کہ اپنی زبان تو کی کہہ رہے ہیں یعنی نشہ ختم ہو جائے نشے کی حالت بدل جائے تو پھر نماز پڑھیا کرو دیکھو تسا آئے تو پڑیاں نے اگے پیچھے کر کے قرآن کی تلاوت درست اور صحیح نہیں ہو سکتی یہ دوسرا حکم کچھ لوگ نے اس ویسے چڈ دگر اتنی نمازی وقت سے ادا نہیں کر سکتے تو اس ام قبائش کا با کی فائدہ یہ دفع کرو آخر پہ جا کے ایک تیسرا حکم آیا نل خمرو وی سرو ول انساب ہو راہ والی کہ یہ اے شراب یہ اے جوا یہ فالاں کھڈنیا یہ سارے چ بھی حلول کر گئی ہیں نا چیزاں اسی قرآن چو فالاں کٹتے پھر کئی دفعہ مسجد اندر بیٹھے ہوئی ہے تو لوگ آتے نہیں آتے جی ذرا یہ فال تو کڈنا جی قرآن اللہ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا رج سن یہ سارا چیزاں گندیا ہے شاطانی عمل ہیں سارے اور اخیر تے فرمایا کہ نہیں چڈ دے ہو یا نہیں اسلام اس طرح تدریجن اللہ نے مکمل فرمایا, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُنْ دِينَكُمْ دن میں تو دین مکمل حم کہ ہے ملے گا امو ملے گا او دا حصہ ہے اودوں او او تک یہ حکم سی کوئی ہزار ان طارا کا خیر الوصیه للوالدین والاقربین بالبعد کہ کسے شخص سے تن دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ اُدی وصیت لکھی ہوئی اُدے کول نہ موجود ہو کہ میرے ماں باپ کو حصہ دے دینا میرے فلاں عزیز کو اتنا دے دینا فلاں رشتہ دار کو دے دینا یہ ہر مسلمان دے کول لکھے ہوئے موجود ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے اجے حصے مقرر نہیں سن ادو وسیعت تے سارا محملہ چلتا سکتا کہ ماں باپ نو جنہیں کوئی چاہے دے دے کسی عزیز نو نا چاہے دے نام کر دے, دے. اللہ پرواند نے اے تے فرض ہے کہ تسی اپنی اس نو لکھ کے کال رکھو تاکہ بعد تے عمل ہو سکے لیکن جس ویلے خود حصے مقرر کر دیتے ہر ایک نس دیا کہ تینوں ایسا حصہ ملے گا ترکے وسیحت دی ضرورت باقی نہیں رہی بہرحال گزارش کرنے کا مقصد صرف اے ہے کہ اللہ نے واسطے ایسا کامل اور مکمل دین پیش دیتا ہے کہ دے اندر نہ یہ کوئی کمی محسوس ہو سکتی ہے نہ دے اندر کسی قسم دی ترمیم دی ضرورت ہے گنجائش تے بہت بڑا لفظ ہے ترمیم دی ضرورت بھی نہیں بات صرف سمجھتی ہے یہ علم حاصل کرنے دی ہے اندر محنت اور کوشش کے کابش کی ہے دنیاوی تعلیم واسطے آدمی کنی تگو دو کرتا ہے کنی محنت کرتا ہے کیا کدی دینی علوم نو حاصل کرنے واسطے بھی کوئی ایسا شخص دیکھے جہاں سولہ سال لگا دے ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے اگر ہر سال کامیاب ہونا جائے طالب علم سولہ سال کی ضرورت ہے تو یہ ای بڑا سمندر جڑا ساری ساری زندگی کی حاوی ہے پیدائش تو لے کے مرن تک اور مرن تو لے کے پھر اللہ دی بار کا اندر پہنچنے تک جی اندر سارے وہ آم اللہ نے بیان کر دیتے ہیں یہ دو چود دنوں چی حاصل ہو جائے یہ کیا ممکن ہے انصاف ہی نہیں کیتا. حاصل دی. کوشش ہی نہیں کی حصول واسطے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارا دین ایسا دین ہے لو ہاں ہاں لوہا سوا کال صلاحی کہ سانو کسے مسئلے دی رات نو ضرورت پویتے پھر بھی مل جاندہ ہے دن نو ضرورت پویتے پھر بھی مل جاندہ ہے لئے لو ہاں کانا ہا رہا سادے دین دیا راتاں بھی انہیں منور اور روشن ہیں جننے ایرے دن روشن ہیں ایک قدی نہیں ہو سکتا کہ دن نو مسئلہ کچھ ہو رو ہوئے رات نو مسئلہ ہو رو ہوئے سابقہ امتہ اور قومہ دی مضمت اللہ نے کیتی کہ کہ نے مسائل نو لوگا کی حیثیت کے مطابق طال دیتا جے کوئی غریب آدمی پھنس گیا ہے تو اودے لیے مسئلہ اور بن گیا ہے امیر آدمی پھنس گیا ہے تو اودے لیے مسئلہ اور بنتا ہے جے اپنا ہے تو اودے واسطے کچھ ہور حکم ہے جے پرایا ہے غیر ہے تو اودے لیے کچھ اور حکم اپ تومنونو نے بعض الکتاب و تکفرون ببعض اللہ فرمانے نے اہل کتاب کو کہ تم بڑے بے حیا اور بے شرم ہو جتھے جی کرتا ہے جہاں حکم دل مانتا ہے وہ قبول کر لیں اور جیت تک تھوڑا جا بوجھ پان لگتا ہے انہوں چڈ کے الگ ہو جاندے ہو. اللہ کا دین دن اور رات ایکو جہاں ہے یہ اصول مستحکم ہیں پکے ہیں ولن تجالے سنت تبدیل آ اللہ فرمانے نے کہ سا کوئی قانون تسی تھی بدل بدلتا ہویا نہیں دیکھو گے کسی واستے کوئی گئے دوسرے واسطے ہوسل اللہ نے خود حل کر دیا بنیادی طور سے فرمایا اللہ تھی اولاد کے بارے اندر تسیعت کر دے کہ جو کچھ تیڈو فنی مسلو اندر لڑکے نو دو حصے ملنگے لڑکی نکا ملے گا یعنی بیٹے کا حصہ دگنا ہوئے ترکا اور, اور ورثہ تقسیم ہوئے گا یہ بات اشارہ تم پہلے کی تھی جا چکی ہے کہ اپنی زندگی اندر اپنی اولاد اندر اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی دیگر غیر منقولہ جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے ورثہ یا ترکہ نہیں کیا جانا شریعت کی اشترا کیا جانا اولاد. ہبا اولاد اولاد نبا کرنا یا توحفا دینا ہبا دے ہوں تو کہ یہ رجسٹری فیس بچ جائے گی اگر ہدا ہو جائے کیونکہ وہ تو بہت نہ کوئی چیز خریدی جاتی نہ بیچی جاتی بلکہ بطورے تحفہ کسی نے دیتی جاتی دی. اور اللہ دا ایک نام ہے اللہ دی ایک صفت ہے و آب جہ دن رات سانو تحفے دیا ہے تحفے اتا کرتا لیکن ابھی نہ شکرے ہاں نا قدرے ہاں الا بادشاہ بہت تھوڑے <تصف> لوگ ہیں جی اللہ کے تحفے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ دے ہوئے تحفے کی قدر قدردانی کرتے الگ اولاد یعنی اولاد نوفا دینا خود اپنی مرضی نالوں تقسیم کرنا کچھ مال یا کوئی ہو جائیداد جس ویل اپنی زندگی اندر کوئی شخص ایسا کرے گا او حکم اے ہے کہ بیٹا یا بیٹی اپنی زندگی اندر جد دے گا سارے برابر دے گا ہوں ایک نسبت دو نقسیم نہیں ہو سب نا بیٹے ترکہ اور حصہ کسے دی وفات تو بعد بنتا ہے اور وفات تو بعد جس ویلے وہ مال تقسیم ہے تے پھر پرمایا کلیل مرد کے دو حصے عورت حصہ اج وہ لوگ جہے عورتوں کی مساوات اور یہاں کے حقوق دی برابری دا بڑا رونا پھر دے اور خود عورتاں اے شور پہ نے کہ سارے حقوق مساوی ہیں برابر ہیں کیا انہوں نے کدی جائیداد کی تقسیم اندر بھی اے شور پایا ہے کہ جنہ برا ملے انہیں ہی ملنا چاہیے یا کسے باپ نے کبھی یہ سوچے کہ اے دکنا اور ایک بٹا دو حصہ کیوں بےٹے کو دبنا مل بیٹی نو نصف کیوں مل رہا ہے بےٹیوں نسب کیوں مل رہی ہے اتنے کوئی سوچتا نہیں اتنے تو بےٹی نے وہ اپنا جا سی حصہ ہے وہ بھی دن واسطے تیار نہیں لاما شا یہ بڑا شور دباؤ ہوا کہ دیکھو جی اورت رات کو ادا دتا ہے تو مرد جہاں کما کرتا ہے انہوں نے دے دیتا وہ لیکن سوچا نہیں کہ اللہ نے یہ تقسیم اس طرح کیوں غور کیتا جائے تو جب یہ موجود ہے فلزا کر پھر بھی انصاف نہیں اللہ نے ادا دورت اور پورا درد اس واسطے کہ مرد نے اپنی بیوی نال حصہ دینا ہے عورت نے اپنے خاند کو جا کے لینا ہے غور فرماؤ کرا اس بات مرد کی جس ویل شادی ہو گئے گی وہا جا مال ہے انہیں اپنی بیوی بی نصہ دے حصہ ہے عورت کی جس ویسے شادی ہوتی ہے اپنے خامد نے مال حصہ لے رہے. انصاف ہے یعنی اللہ نے جڑی تقسیم کی دی؟ برابر بھی ہوتا کہ پھر بھی عورت نے اگیں نکل جانا سی. اس طرح وہ تقریباً مرد برابر آ جان کہ مرد دے رہے اور اپنے خامد کو جا کے لے رہی فل کرے نسل و یعنی. فرمایا, مرد کا حصہ ہے عورت کے اے اولاد, ان, تعداد بھی ہوگے, کنے بیٹے نے کنیا بیٹیاں نے مطابق حصے بن چلے جان اگر کسی شخص کے فوٹ ہونے بیوی زندہ ہے اور اولاد بھی اللہ نے آتا ہوئی ہے تے بیوی نو سب تو پہلو او دے ترکے چوں دے ورسے چوں ایک بٹا اٹھ حصہ اللہ نے دلا دیا وہ ایک بٹا اٹھ حصہ مل جایا بعض لوگ اپنی زندگی اندر مکان بیوی دے نام لکھ دیتا. کوئی ہور جائیداد بیوی دے نام کر دیتی کہ بعد تنگ نہ ہوگا اگر تے او واقعی اٹھویں حصے دے مطابق ہے او تے تے او انصاف گیا گیا گیا جو یہ او, او نے جہیا ساری زندگی اندر چلتی دیا رہ لیکن ابھی کسی غور نہیں کرتے کہ اے کی کریں سے بڑی ہمدردی ہے نا اور اسی بھی کہنے واہ جیواہ ان بہت اچھا سوچیا کہ اے بیوی میرے پچھوں کتھوں کھائے گی اے کی کرے گی اولاد دین دیئے نہیں دینی ہے تے بےچاری بکی مر جائے گی انہیں اپنی زندگی اندر ہی مکان بیوی دے نام کر دے اپنی زندگی اندر ہی اینا بیوی نو دے نا اگر تے او اٹھویں حصے دے برابر ہے تے پھر او ٹھیک ہے تے جے او دے تو زیادہ کر گیا ہے تے اے ظلم کر گیا ہے زیادتی کر گیا ہے یہ نامانے آندر کہ اللہ نے جڑا ادھا حصہ مقرر کی تا سی اے نو اللہ نلوگو دیتے زیادہ ترس آیا ہے اے زیادہ مہربان ہویا خدا نا حالانکہ اللہ اپنی مخلوق تے سب تو زیادہ مہربان ہوئے گزشتہ جمعہ ایک حدیث عرض کیتی سی او ہو یاد ہونی چاہیے نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت دے سوہ حصے کر دیتے ننانوے اپنے پاس محفوظ رکھ ایک حصہ اپنی ساری مخلوق اندر تقسیم کر دیتا ہے جی دی ایک دوسرے ہمدردی ہے ایک دوسرے دی خیر خاہی ہے ایک دوسرے کا خیال ہے لحاظ ہے فرمایا قیامت دے دن اللہ وہ ننانوے حصے دی اپنی رحمت کے ملا کے پھر اپنی مخلوق معاف کرے گا تے شیطان بھی اس ویل کہ اٹھے گا شاید اچھا مینو بھی معافی مل جائے این رحمت ہے اللہ ادا مہربان ہے نہ رحمت ہی زبا خط زیادہ اللہ کا پرمان ہے کہ میری رحمت میرے گے سے زیادہ آ گئی ہے گسا بھی بڑا ہے اللہ کا جب جبار اور تہار بھی ہے اللہ تاکہ متمرد اور نا پرمان جہے نے وہ بالکل بے فکرے نہ ہو جان اللہ نے اپنا جب ہونا بھی بیان کیتا ہے اپنا تہار ہونا بھی دس ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَا الْعَذَابُ الْعَلِيمِ بھی فرمایا کہ میرا عذاب بڑا بقبین والا عذاب ہے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد بھی فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے رب دی گریفت بڑی سخت ہے جب بکڑ ہوں گی اللہ دی کوئی بچا نہیں سکتا کوئی چھڑا نہیں سکتا لیکن اے باوجود اللہ نے اے اعلان بھی فرمایا ہے کہ ن رحمت ہی سبقت غزبی ہدی سے ہے میری رحمت میرے گسے سے ہے میرے غصے نو میری رحمت نے چک لیا جا نو زیادہ دے رہا ہے وہ گویا اللہ نالو زیادہ مہربان ہو رہا وہ اس عمل دا نتیجہ یہ نکلتا اس واسطے یہ ظلم دیتا ہے بیوا کا حصہ ایک بتا اچھ بنتا ہے اگر اللہ نے اولاد دیتی ہے کہ جی اولاد نہیں کہ اللہ دے اپنے حکم میں فعال ہے وہ جو نے سو کرد امبیا دیا مثال ایسا موجود ہیں کہ کسی نے اولاد دیتی نہیں اور پرانی مجید اندر چار شکل اس بارے اندر بیان کیتی ہے نے فرمایا یہ بول میشا ایناسا و یا بول میشا او یو ضبران و عناصا و یالم میں شا ا کیما یہ اللہ پرمان یہ ساری مرضی ہے چاہیے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دی. حضرت شوایت دیا بیٹیاں ہی سن وہ بچاریاں بکریاں چرانا پھرتی بیٹا ہوتا کیوں بیٹیاں جاندیاں آہا بولے مئی آشا جنوں چاہیے بیٹیاں ہی بیٹیاں دئیے وہ آہا بولی مئی ایشا جن چاہیے بیٹے ہی بیٹے دے, دے, دے او یو زبران جنو چاہیے ملا کے دے دئیے بیٹے بھی دے دئیے بیٹیاں بھی دئیے وہ یع عالم یشا کی جنو چاہیے نہ بیٹا دئیے نہ بیٹی دئیے کچھ بھی نہ دئیے یہ وہکمت نے وہ دیا نے اولاد کی خاطر لوگ پتہ نہیں کتھے کتنے ٹکرا مارتے پھر دے؟ کس کس قبر تک نک رگڑتے مرضی تے او دی چلنی حکم تے او دا حاوی ہے وال اشا حقی ماں جنوب چاہیے بہنس کر دئیے انہوں بے اولاد رکھیے یہ ایک اللہ ہی بہتر جان ہے انسان دی آزمائش ہے کسے دی کسے طرح ہو رہی ہے کسے دی کسے طرح ہو رہی ہے کسی نے اولاد دے کے آس ہے کہ یہ ہنتابر نہیں ہو جاتا کہ میرے سے ایسے بیٹے نے میری اولاد ایلاد میرے سے ایے ساتھی نے کہ کسی نیا آس مارے کہ اے ہن کی کرتا یہ اللہ دی تقسیم ہے بہرحال فرمایا اگر اولاد ہے اور بیوہ ہے کسی شخص دے فوت ہو جان تو بات کہ او دا ایک بٹا اٹھ حصہ ہے ساری جائداد سب تو پہلے انتا جائے گا ست بٹا اٹھ جہاں باقی ہے وہ او بیٹے اور بیٹیاں اندر تقسیم کیتا جائے گا جنہیں بیٹے جنیاں بیٹیاں مطابق حصے بچ اگر اولاد نہیں اور کوئی شخص فوت ہو گیا ہے کہ وہی بیوا پ رہ گئی سب تو پہلے رخ دیکھیے اور مختلف عورت فوت ہو گئی اور جائیداد ہے عورت کی ملکیت ہے کچھ نقدی کی شکل اندر زیور کی صورت اندر کسی ہو ملکیت ہے اور عورتوں کی ملکیت بھی ہوں سب تو پہلی ملکیت عورت کی مہر ہے وہ ان جس طرح چاہے خرچ کرے رکھے کسی دے دے دے دے اللہ نے مرد نو حق نہیں دیتا کہ جہاں مہر وہ دے دیتا ہے وہ دی بارے اندر پوچھے کہ او تھے وہ کتنے وہ دی ملکیت ہے اور مہر حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے لڑکے دی حیثیت دی. حدیث اندر آنگا ہے کہ محر تھوڑا مقرر کر کے حیثیت زیادہ تے تھوڑا مقرر کر کے لڑکی تے, ظلم نہ کرو. تے حیثیت تھوڑی تے زیادہ مقرر کر کے لڑکے تے ظلم نہ کرو ابھی باقی سارا کچھ غیر شری کرتے رہنے ہے جس ویسے مہر کی باری آ ہے تے پھر سارے بولتے شری جی شری جی جی باجے شری نے جیڑے کچھ آئے وہ جی ویڈیو فلم تیار کی تھی وہ شری ہے بے حیائی کا مظاہرہ مہندی کے نام نل نال ہے وہ شری سی محر باری آئی تے ہر پاس شری جی شری اور وہ کی ہے بتی روپئے کچھ پیسے اے اے شری مہر اللہ کہ شریعت نے مقرر کیا ہے شیطان کی شریعت کا تو یہ مہر ہو سکتا ہے مسلمان کی شریعت کا یہ مہر نہیں مسلمان دی شریعت دا مہر ہے حیثیت دے مطابق اگر بچہ لڑکا خامد ایک لکھ روپئے مہر دے سکتا ہے تو وہ لکھ روپئے ہی ہونا چاہیے جی کچھ نہیں جی آؤ میں عرض کروں اللہ کے رسول نے کی مہر مقرر کی تا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی دا آپ تشریف فرما ہیں ایک عورت آئی کتا مواشدہ سی کنے سدھے لوگ سن خلوص آپ شریف فرمان ہے مجلس اندر. عورت ای دیئے ایک آدھی ایک صحابی آ کے عرض کر دیئے انی بو لکا نفسی یا رسول اللہ صلاح اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت اندر حاضر ہوئی ہوں آپ میرے نال شادی کر میم اپنی زوجیت اندر لے وہی یہ بات سن کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک نظر ان دیکھ کے نظر چکا آپ جس طرح آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اس ایک صحابی مجلس انہوں نے موقع ننیمت سمجھیا وہ کہیں لگے فورن بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں شادی کرنا چاہتے تو میری شادی کرتے رہے موقع تو فائدہ اٹھایا جس نے یہ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نے اچھا لیا پھر مہر واسطے کی کچھ ہے مہر پیش کیوںکہ یہ نکاح دیا جو ایک شرط ہے جس ویسے مہر کا مطالبہ ہوا کہ وہ ہوں کدی ادھر دیکھتا کدی ادھر ارض کی میرے کوئی چیز بھی نہیں ہے اللہ شادی کرنا چاہے پلے شاید کوئی نہیں فرمایا چاہ کار جا کے کوئی چیز ہی لیا چھوٹی موٹی ان پتا تو ہے سی کہ گھر کی ہے میرے لیکن حکم دی لنگر اٹھیا چلا گیا کونے چھ دیکھ ادھر دیکھ کوئی چیز ہوتی تو مل دی تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ کے عرض کی لنگ اجد یا رسول اللہ, اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی نہیں ملی گھر بھی کوئی چیز فرمایا اچھا بہت. وہا دل نہیں توڑیا اُنو پریشان نہیں کیتا بلکہ کی فرمایا ہر ما کا مینل کوز کی ہاں جی فلاں سورت فلاں سورت تو چون سورتیں چھوٹیاں چھوٹیاں دے نام لے دیتے کہ مینو اے آدی نے اور اے یاد نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ میں تیرا اس عورت نکاح کرنا, کرنا کہا دیں اے اے اے اے اے. دی حیثیت ہی یہ قرآن کے تو اے تھوڑا بہت آمد ہے مال دنیا دا کل کوئی نہیں. عورت دی ملکیت مہر وہ خامد ان پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کتھے وہ جو چاہے انو او دا تصرف کرے انہوں خرچ کرے رکھے دے وہ ملکیت ہے یہ تو علاوہ اگر ہو کوئی چیز ملکیت ہے عورت دی اور وہ او انتقال ہو گیا خامد پیچھے باقی ہے اولاد باقی ہے اولاد دی شکل اندر خامد نو بی بی دے مال چوں ایک بٹا چار حصہ مل جائے گا نہیں اللہ نے دیتی بیوی فوت ہو گئی ہے خامد پیچھے زندہ ہے تو پھر بیوی کے مال چھا خامد مل جائے گا باقی ادھا تقسیم ہوا جس طرح کی صورت حال نے ایسی تقسیم کر دیتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی الجھن باقی رہے ہی نہیں گئی یہ الجھن سارا اُسی خود اپنے واسطے پیدا کر لیا دین اندر کوئی الجھن نہیں جس طرح دین صاف ہے ستھرا ہے واضح ہے سانو بھی یہ حکم دیا گیا گولو کو گل کرو سی تے صاف اور سچی گل کریا کرو کوئی ول نہ رکھا کر کوئی لگی لکٹری نہ کریا کرو سیدھی گل کرو جی اللہ سان تویق دے دے کہ اسی سیدیاں گلا کریے اسی سچیاں گلن کریے اسی صحیح گلا کریے کیونکہ سیدیاں سچیاں اور صحیح گلاں کرنے والے اللہ اپنا دوست بنا ہے اللہ دوست بنا لوگوں پھر کسی ہو پرواہ نہیں رہنی چاہیے کسی ہو ضرورت ہی محسوس نہیں ہونی چاہیے جنوب اللہ دوست بنا للسر ان سید فرمایا مرد دے دو حصے نے عورت دا ایک حصہ ہے دو بیٹیاں دے برابر ایک بیٹے کا حصہ اللہ نے مقرر فرما ل فن کن اگر کسی شخص دیا بیٹیاں نے اور بیٹیاں دو تو زیادہ نے دوٹیاں نے کسے بیٹا نہیں گا. سولو سا ماں کرک فرمایا دو بٹا تین حصہ دو تہائی ان بیٹیاں اندر, اندر تقسیم ہو جائے گا ایک بٹا تن او باقی وار بیوی بی پہلے ایک بٹا اٹھ صاحب اولاد ہے وہ بٹا کے باقی جو کچھ ترکا ہے فلاں ہوں نہ سولو او دو تہائی او تہائی بیٹیاں اندر برابر تقسیم ہو جائے گا ایک بٹا تین جہاں باقی ہے او دوسرے ملے گا جہاں کریب بیٹی انکانت واہن ہے بیٹا کوئی نہیں اور صرف ایک بیٹی ہے کسے شخص وہ امکانت واحد ایک کوئی بیٹی ہے فلاً نس اللہ نے ساری جائیدا حصا مقر کرپ کے ترکے ادھے حصے دار ہے کوئی الجھن باقی نہیں چڑی فلاح نسب والے آبا واہ لیکن اولاد اندر اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں کہ پھر صورت مختلف ہوئے گی تے جے کسی شخص دی اولاد اندر صرف بیٹیاں ہی ہیں تو پھر صورت مختلف ہوئے گی صرف بیٹیاں دی شکل اندر وہاں باپ نو ایک بٹا 6 حصہ باپ نکا چھ حصہ, حصہ ماں پہ مل جائے گا تو پھر بیٹیاں دیکھیں جان دیا دو تو زیادہ نے تو دو بٹا تین حصہ انہیں ادھر برابر تقسیم ہو جائے گا جے بیٹی ایک ہی ہے تے وہ ادھا مل جائے گا بیٹا ہے تے تقسیم مختلف ہے جی بیٹا نہیں بیٹی بیٹیاں ہی نے تو پھر تقسیم مختلف ہے اور آ جا کے سب تو زیادہ شور سب تو زیادہ لڑائیاں اور جھگڑے دی زری زمین دی تقسیم اندر پہندے نے بڑے بڑے متدین لوگ بڑے دیندار متقی پرہیزگار نمازی یہ سنے گے کہ ہے میری وٹ سے ہوں کوئی شریک چڑے گا یعنی میرے کولوں میری زمین کتوں گئی سی جدو تنیا پہ کنے مربع نال لے کے آیا سا. تیرے جسم تے تے ایک بالشت کپڑا بھی نہیں سی ہو سکتا ننگا آیا ہے دنیا تے بڑا ہمارا جسم آیا ہے دنیا تے اور یاد رکھ جس ویلے واپس جنا اپنے رب کو بھی ننگا ہی جانا اللہ نے قرآن حیران کیا سورہ اندر فرمایا کما بدا نہ جس طرح برہنا اور ننگا تنیا تیجی ہے نعید دکھ اسی طرح ہی واپس اپنے کولانا جسم سے کوئی کپڑا نہیں ہو رہا یقین کرو یا نہ کرو منو اس حقیقت یا نہ منو کر کے دکھاؤ والے ہیں اللہ واقع ہے پاینی نا کر دکھاؤ والے ہیں حضرت آئشا سیدھی کا رضی اللہ یہ آئے جس ویسے سنی پڑی اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تے علیہ اسلام دی ساری اولاد اندر حاضر ہوئے گی جمع ہوئے گی اکٹھی آوے گی الرجال والنساء ون یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی ہو گئے عورتیں بھی ہونگیاں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سارے اری اور ننگے سے براہنا ہو سوال بڑا معکول تھی نا آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ تو کی خیال کرنی ہے کہ اس دن کسی نظر بھر کے دیکھ کی ہمت ہوم یو مائ دن شاہ دن سے اپنی مصیبت ایسی پی ہوئی ہودر نہیں آ رہا کوئی کسی دی طرف دیکھے تک کسی دی نظر تے اس طرح اسے لگی ہوئی ہوگی گردن دے پٹھے اکڑ جان گے اللہ کے حکم کسی نظر چی ہوئی ہو عجیب ہوجیب کیفیت ہونگیاں انسان انبیاء کرام علیہم اسلام بھی زبان چوئے الفاظ نکل رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب ظلم رب ظلم اللہ میری جان بخشی ہو جائے اللہ میں بچ جاوا اللہ میں انہوں اتھو چھٹکارا مل جائے اللہ میں انہوں نجات مل جائے اللہ میری جان ایک ہستی حیثی ہوئے گی جن وہ سویلے بھی اللہ توفیق دیں گے فرمایا سارے پیغمبر رب نفسی رب نفسی رب سلم رب سلم کہہ رہے ہوں گے اللہ میں توفیق دیں گے میں اس ویل بھی کہہ رہا ہوگا رب, رب امتی رب امتی رب امتی اللہ میری امت اللہ میری امت کدی امت, امت, امت نیا آئی ہوگی کدی امت نظر شرم محسوس ہوئی ہو کہ اللہ نے کس قسم کا پیغمبر سانو نصیب فرمایا اے کی کرتے اج اگر اللہ دے رسول آ جان سادیاں سڈیا کرتوت دیکھ دیکھ کے راضی ہون گے خوش ہو گے میرا آدر قرآن چتے آنے جاندے رہن او دے رہتے ہیں نا وہ تے بد وقت کہ مین کیا تو ایتھے بنا ایک مدرسہ بنا نال اپنے پیر دا مزار بھی بنا تو میں آگا نا جس قدر شرمندگی ہوئی ای قرآن پڑھ میں تیرے قرآن سننا صحابی ایک, نو ایک ساتھی نے فرمایا قرآن پڑھ وہ میں اے اللہ رسول فرمایا تو تننا چاہ جس ویل اس آیت پہ پہنچے فقی فا جا بن کل مت شہید نہ شہیدا اس لئے کی حال ہوئے کا چرچما اور بخہ میں وہ ویلے کی ہار ہوئے گا لوگ آنا جس ویلے ہی ہر امت تے ایک گواہ مقرر گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجئنا فکا علا ہاؤلائے شہیدہ تو اس امت تے گواہ مقرر کیتا جائے گا عمال امت تے سامنے ہوں گے آپ کو لو جائے گا کہ اے عمل آ سنت کے مطابق ہے یا نہیں آپ کے دے دے مطابق ہے یا نہیں جنہیں بارے اندر فرما ہے میری سنت کے مطابق ہے وہ قیمت پہ جائے گی جہاں بارے اندر فرمایا ہے میری سنت کے خلاف ہے اس ویلے پتہ چلے گا کیا سکی کرتے اللہ کریں پیغمت پیغمت دن فرمایا براہ نہ کر کے شعور میں کس طرح, آیا تے کس طرح جان ہے کسم ساری حالت ہونے ہی بدل سک سان یہ شعور اور احساس ہی نہیں اگر کوئی اپنے چاہے دا اپنے مال دی تقسیم اندر اللہ دے قانون نو توڑ دے دے نال کوئی اللہ دنیا تے کوئی اللہ نے جو تقسیم کیتی ہے عدل اور انصاف کے مطابق کیتی ہے اودے تو بہتر تقسیم ہور کوئی ہودی نا آؤ مل کے اللہ کو دعا کریے کہ اللہ سانو اپنے اے سنہری اصول اور قانون جڑے نے دلوں جانوں قبود کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین کیونکہ اگر خوشی نبول نہ پھر بھی اللہ ہاں خطرہ فرماند نے میرے حبیب محمد فلاح و تو رب کا مینو تب کی قسم ہے کن پیار سے یہ انداز میں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں مینو اپنی ذات کی قسم ہے بلکہ فرمایا اے میرے حبیب میں میم رب کی قسم ہے یہ ایک انداز ہے اور اس قسم دے لطیف نقطے جڑے نے یہ سمجھنے والے سمجھ دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن عرض کر کردیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے فوراً پتا چل جان ہے کہ تسی میرے نال ناراض ہو یا راضی ہو آپ نے فرمایا آئے میں تے کدی محسوس نہیں ہوتا تینوں کس طرح پتا چل جانا ان دیکھو باریک نقطہ مائتا بک کی بیان کرتی فرمایا اے اللہ کے رسول صلاح والے ہی ہو سکتے جدوں سے آپ میرے نال راضی اور خوش ہوں ادو اے فرما لو مینو محمد رب کی قسم صلہ جدو میرے ناراضگی یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے ادو آپ ہمیشہ یہ فرما دوں مینو ابراہیم قسم اللہ کنی باری بات جدو راضی ہوں ہو، ادو قسم خانے فرما دینو محمد کے رب کی قسم سل اللہ والے ہو سل تو جدو ناراض ہوں کوئی ایسی بات میرے کو ہو جاتی ہے ادو فرما دوں مینو ابراہیم دو رب کی قسم اللہ فرما دے فلا و رب بکا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نتہر عبدی قسم ہے لا یؤمنون انت کو کوئی مومن نہیں بن سکتا کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فی ما شجر بینہم تا وقتے کے جو بھی انہوں نے چگڑا ہوئے جو بھی تنادہ ہوئے جو بھی کوئی ایسی بات انہوں نے سامنے آگئے اوہ دے واسطے تو جج نہ بنا لیں تو اڈے پورو فیصلہ نہ کریں حتہ یو حق کے مو کبھی ما شجر بہینا تسی سے جب وہ فیصلہ دے دیو سملا یجدو فی انتوسہم حرکم مما قرائیتا جیڑا فیصلہ تسی فرما دیو, دیو اوہ دے اندر نقصان میں سمجھن کہ میں انہوں نقصان ہو گیا انھا دا دیر ہو جائے او فیصلہ سن کے و یسلمو تسلیما او اس فائدے لوں خوشی خوشی قبول اور تسلیم نہ کر لین جب تک اے ایماندار نہیں ہو سکتا آو اسی بھی اے اج تو اللہ نے وعدہ کر لیے اور او دے کولو اے توفیق من کہ اللہ تیرے اور تیرے حبیب دے فیصلے سانو دلوں جانوں قبول ہو جان تاکہ ابھی ایماندار بن سکئیے وا اخر دعوانا ان الحمد للہ رب دو تین سوال دوستہ نے کیتے ہیں ایک سوال پہ وہ ہے جا دہرایا جا چکا ہے کہ دعا نماز تو بعد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی کو منگتے رہیے تے وہ راضی رہتا ہے نہ منگیے تے ناراض ہو جائے ادیس اندراند ہے ان اللہ یس دےو اللہ ملا اللہ بندے تے نماز بعد الفاظ ہر نماز تو بعد دعا قبول ہوئے ہر فرضی نماز تو بعد دعا, دعا دی قبولیت دا وقت ہے وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں تفصیل نہ کر دوں کچھ ایسے موقع اور کچھ ایسے وقت اللہ کے رسول نے بیان فرمائے نے صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا پچھ بن جا جنت دعا اللہ بہتی قبول فرمائے او نہ جو ایک وقت فرضی نماز بعد ہے مسئلہ متنازفی اے بنا دیتا گیا ہے کہ کیا اجتماعی دعا ممنی چاہی دیئے یا نہیں نماز دوبار ہے اے بات اصولی طور پر یاد رکھو کہ کوئی بھی مسئلہ ایک حدیث تو مکمل طور سے نہیں جا سکتا. اس بارے اندر بھی چند حدیث جنہیں چر سامنے نہیں رکھا گے ان چر سمجھ نہیں آ سکتی ایک تے ای چیز ای حدیث کہ ہر فرضی نماز تو بعد دعا دے قبول ہوا دوسری حدیث اس بارے اندر یہ ذہن اندر رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجتماعی دعا انفرادی دعا کے مقابلے اندر جلدی قبول ہوتی یہ مراد یہ ہے کہ مل کے جس ویسے مسلمان کو دعا کر تو وہ جلدی قبول ہوں وہ میرے جہاں کوئی گناگار بیٹھا ہے نال کوئی نیک بیٹھا ہے اور اس طرح بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کو ملی جلی دعا سارے اپنی رحمت نال قبول فرما تیسری حدیث یہ ذہن اندر رکھو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام نو اپنے نختدیاں کی خیانت نہیں کرنی چاہیے پوچھا گیا جی خیانت کس طرح کرتا ہے امام فرمایا اے ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کرتا ہے اللہ مینو رزق دے اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر اللہ مینو ای دے کہ وہ سارے بچارے کہہ رہے ہیں آمین آمین می یہ ہوں کی خیالت کر رہے ہیں یہنا چاہیے اللہ سانو سارے رز کے ہلال دے سو سارا دعا کر رہا ہے دو جمع کر کے اگر نقشہ سامنے رکھا جائے تو پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا منگنی چاہیے منگنے کوئی حرج نہیں ہونے اور بتی فتوا لگ گیا نا دعا منگن والے سے اللہ سانو ہدایت دے مسلے نو مسلے کی شکل اندر اور وہی حیثیت اندر ہی رکھ کے سمجھنا چاہیے کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ جنہ سے نماز تو بعد دعا نہ منگی جائے نماز ہی مکمل نہیں ہوتی تو اے سمجھنا بھی غلط ہے نماز السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ سے ختم ہو گئی مکمل ہو گئی جن جنیاں دقت بھی یہ سمجھنا کہ دعا تو بغیر نماز مکمل ہی نہیں غلط نماز ساری دعا ہی دعا ہے جدو اللہ اکبر کر کے ابھی کھڑے ہو جانے ہیں ساری دعا یہ ہے نماز بل یعنی یعنی تو بغیر اٹھنا نہیں جانا نہیں ہلنا نہیں یہ بالکل غلط نظریہ ہے غلط ہے کہ دعا منگنی نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی آخر آپ دعا ہمیشہ منگ دیں اور بیماروں دی طرف درخواست پہنچتی بارش کے ن ہون دیا درخواستیں دیا کہ بارش نہیں ہو رہی ابھی بھی پیاسے ہیں جانور بھی پیاسے نے کدی بارش زیادہ ہونی شروع ہو جاندی تھی وہ درخواست پہنچ جاندی کہ ہوں ضرورت تو زیادہ ہو رہی ہے آپ او دے بند کر بارگاہ اندر درخواست بند کرنے دی نہیں دیندے سن بلکہ فرما دے اللہم حوال اینا اللہ ہما ہینا ولا اللہ یہ جتنے ضرورت ہے ہوتے لے جا ساری ضرورت پوری ہواوا منگتے سن رسول اللہ سے. دعا تو بالکل اچانٹ ہو جانا دعا منگ والے نو بری نظر نہ دیکھنا وہ متعلق کوئی ایسا لفظ بولنا اے بہت ہی اللہ دھات ہاں نقصان دے اور تکلیف دے بات ہے اس واسطے دعا منگنی چاہیے اگر نہ منگ سکے تو اے نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری نماز نہ مکمل رہی گئی یا دھوی رہ گئی کچھ بزرگان درخواستیں بھی نے کہ گھریلو حالات بچیاں دے بچیاں دے سیاں کتایا دی وجہ سے ساری تربیت نہ دین دی وجہ کشیدہ ہو جاندے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں بھی اپنی رحمت نال درست فرما دے ماں باپ واسطے یہ بہت تکلیف دہ بات ہوں کہ بچے دی طرف کو کوئی تکلیف پہنچے یا بچی دیوں کو کوئی اگ تکلیف پہنچے اصل ہو دی بنیادی وجہ تربیت نہ ہونا ہے تربیت اگر صحیح کیتی جائے تو پھر اللہ کے اسکد محملہ کیا جائے اس کا ادم تب پتب کل اندر بے شمار ایسے یعنی سادیاں اپنیاں کمزوریاں شامل نے جنہوں کی وجہ نال کے مصیبت ہے تکلیفہ ہے پریشانیاں سارے سامنے آ رہی ہیں میں وہ مثال اتنے بچے شرارتاں کر رہے ہیں میری امائیاں پہنا یہاں منع کر مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے اور باقی دمازیاں توجہ بھی خراب ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جانے رضی اللہ عنہ جی گھر پہ مختصر سے چھوٹا جا کمرہ سی دیکھا کہ علی نظر نہیں آئے رضی اللہ پوچھا این بہاد کے یا فاطمہ فاطمہ علی کتنے تیرا خان تھے رضی اللہ عنہ. حضرت فاطمہ کردیا نے ابا جان آپ کے آن تو تھوڑی دیر پہلے سادی آپس اندر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ علی ناراض ہو کے کروں باہر چلے گئے میرے نال ناراض ہو کے بعد چلے گا آپ نے اس ویلے فرمایا اے فاطمہ دے ہی مینو اس اللہ کی قسم ہے جہے قبضے اور اختیار اندر محمد دی جان وسلم اگر تو میری زندگی اندر فوت ہو گئی اور علی تیرے ناض ہے اللہ کی قسم میں تیرا جنازہ پڑھنے تیار نہیں غور فرماؤ اس بعد فاطمہ نے کدی علی نو ناراض کیتا کیا ہو ہوا اللہ عنہ پیار ہے کہ عجیب قسم کا مثالی قسم کا یہ جی تربیت ہے کہ یہ ہے کہ میں تیرا جنازہ پڑھنے واسطے تیار اگر بیٹیوں بیٹیاں ایسی تربیت کہ اللہ برکت پا رہا ہے سر انسے قسم کی تکلیف ان شاء اللہ نہیں پہنچتی ہوشمار عوامل نے جنہیں جن تفصیل کا وقت نہیں اللہ تعالیٰ سانو ہر قسم کی تکلیف چبر کی توفیق دے اور من بنے ایک سوال یہ ہے کہ کہڑے کہڑے جانور یا پرندے مارتے نے گنا نہیں اصل بات ہے نیت کی کہ کسی اللہ کی مخلوق کو کیوں مارا جا رہے رمبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو نقصان پہنچا دن کسی تلف کیتا جا رہا ہے کہ یہ نقصان تو اللہ دی مخلوق نو بچا لیا جائے دی دی اندر کوئی گنا نہیں جے شوکیا پرندے مارنے شروع کرتے کوئی شخص دے ہر جان کا گنا بس یہ موتی جی بات دیکھ رکھ رکھو کہ نیت سے مبنی ہے کس نیت نل کہڑے پرندے یا کہڑے کیڑے مکوڑے نو کوئی مار آخری بات یہ ہے کہ آج